مومین اور اسلامی بھائی میں کیا فرق ہے اوفو یہ تو اسلامی بھائی بتائیں نہیں کیا فرق ہے ہمارے نزدیک صاحب کوئی فرق نہیں ہے کوئی اسلامی بھائی مومین نہیں ہوگا تو اسلامی بھائی کیسے ہوگا کیا خیال ہے اور جو اسلامی بھائی ہوگا یقیناً وہ مومن ہوگا ٹھیک ہے صاحب اس میں کوئی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں بہری اور شیعہ حضرات اپنے ہم مسلک کو مومن کہتے ہیں جبکہ ہمارے سننی بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اسلامی بھائی کہہ کر کے پکارتے ہیں ان کو کہنے دیجیے آپ تو اپنی فکر کیجیے کہ ہمارے میں کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ مومن ہیں کہ الحمدللہ کہو مسلمان ہیں الحمد لفظ مسلمان فارسی میں استعمال ہوا مومن یا مسلم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مومن کہے یا اسلامی بھائی کہے یا مسلمان کا اس میں کوئی حرج نہیں